وہ کزالی کا اور اسی طرح زی علی کثیر زیادہ مشرقوں کے لیے قتل ان کی اولاد کو قتل کرنا شرا تاکہ نے ان کو ہلاک کریں اور خلط مرد کریں دینا دین کو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما فعلو وہ اس طرح نہ کرتے جو ہم چاہیں یا جس کے لیے ہم چاہیں ضم کے مطابق وہ انام اور ان کی پشتوں کو حرام کیا گیا یعنی ان پر پر کچھ سواری یا مدل نہیں ڈالا جا سکتا وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے افت علی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے سید ضیم و مکان ان قریب ان کو وہ جزا دے گا اس چیز کی جو وہ جھوٹ باندھتے تھے ما جو کچھ ہے اس جانور کے پیٹ جانوروں کے پیٹ میں خالصورینا یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے محرم اللہ ازواجینا اور ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے وہ یقین اور اگر وہ مردہ ہو شرا میں شریک ہے سیدفیبا بہت زیادہ, زیادہ خسارا اٹھایا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا صفہ بے کے ساتھ بغیر علم بغیر کسی علم کے وحرم مہاراجا کا ہو اور انہوں حرام کر لیا اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی تھی افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے قد ذلوا تحقیق وہ گمراہ ہو گئے وہ ما کانوا مهتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے وہ ہے الذي انشا جنات معروشات وہ راز جس نے پیدا کیے باغات معروشات چھپر والے وغیرہ معروشات و غیر معروشات اور بغیر چھپر کے والنخلہ اور خجور وزرا اور کھیتی مختلف او مختلف ہے اس کا ذائقہ زیتون اور زیتون کو پیدا کیا ورمانہ اور انار کو متشابن وغیرہ متشاب ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے کلو بن فضری ہی کھاؤ اس کے پھل سے اذا اس جب وہ پھل دے و آ تو اور دو اس کا حق یوم و حسابی ہی اس کی کٹائی کے دن و راتریف اور نہ تم اصراف کرو فضول خرچی کرو ان نہ یقیناً وہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں سے یا نہ تم زیادتی کرو حد سے گزرو یقیناً وہ نہیں محبت رکھتا حد سے گزرنے والوں سے اسراف ایسی فضول خرچی جس کا ظاہری طور پر کچھ فائدہ معلوم ہو جس طرح مثال کے طور پر گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ہے تو یہ ایک ضرورت کی چیز ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا سادہ کپڑا لٹکا دیں پھر بھی مقصد حال ہوتا ہے کوئی قیمتی ریشمی موٹا کپڑا لا کر لٹکا دیا جائے اس نے بھی وہی کام کر دیا تو یہ اسراف ہے دوسری فضول خرچی ہوتی ہے تبذیر تبذیر وہ ہوتی ہے کہ ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس طرح آج کل یہ لوگ یہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگا رہے ہیں ربیع الابل کے موقع پر اور روڈ سجائے ہوئے ہیں گھر سجائے ہوئے ہیں سارے سارے گھروں پہ لائٹنگ کی ہوئی ہے پہلے بجلی پوری نہیں ہوتی اور بجلی دیا کر کے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے یہ تبزیر ہوتی ہے وَمِن الْأَنْعَامِ وَمِن الْأَنْعَامِ اور جانوروں میں سے کچھ جانور ہی <coughs> <coughs> مولا بوجھ اٹھانے والے ہیں وفر اور کچھ زمین سے لگے ہوئے کلیم راجا کا کموا ہو خاؤ اس چیز میں سے جو تم کو اللہ نے دیا شیطان اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کروین یقینا دشمن ہے سمانیت ازواج یہ آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے مینل دنسن بھیڑ میں سے دو وہ مینل مسن اور بکری میں سے دو تل کہہ دیجیے آج دین ہر کیا دونوں نر حرام ہیں امر ان یا دو مادہ دونوں مادہ ام مستملت علیہ اور حام یا جس پر دونوں ماداؤں کے پیٹ لپٹے ہوئے ہیں یا مشتمل ہے جن پر ماداؤں کے پیٹ یعنی کہ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے جنین کیا وہ حرام ہے یا نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے نبے اون بھی علم مجھے خبر دو علم کے ساتھ ان کل تم ساد یقین اگر تم سچے ہو وین البلسن و من الکر اسنعین اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے بھی دو کل آکار کہہ دیجیے کیا نر حرام ہے امل السین دونوں مادہ اور حم السین जिस पर مشتمل है یا جس پر لپتے हुए ہیں दोनों मादाओं के پیٹ یعنی दोनों मादा एक اونٹ کا اور ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہ نار جانور حرام ہے نہ مادہ حرام ہے اور اگر کبھی مادہ کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ کے اندر جنین بچہ موجود ہو تو وہ بھی حرام نہیں ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے ویسے تو سن نبی داود کے اندر اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا قلوہ ہو ان شم اگر چاہتے ہو تو کھا لو مادہ کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے تو دیجئے آز حرم کیا دونوں مذکر دونوں دونوں مادہ السین یا وہ چیز جس پر ماداؤں کے پیٹ لپتے ہوئے ہیں ام کن کن وصوا کم اللہ کیا تم اس وقت گوا تھے حاضر تھے جب اللہ تعالی نے تمہیں اس کی وسیعت کی افطرا کبھی بات اس سے بڑا ظالم جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ علم تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر تعلیٰ نہیں دائت دیتا ظالم قوم کو تو کہہ دیجیے محرم میں نہیں پاتا اس وہی میں جو میری طرف کی گئی ہے حرام شدہ کوئی چیز کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے اللہ یقو نہ ملتا تن اللہ وہ مردار ہو او دمن مصفحن یا خون ہو بہایا گیا یا خنزیر کا گوشت حقیقت یہ ہے کہ وہ رجس ہے اوفسکن رجس نافرمانی کا باعث اوفسکن یا نافرمانی کا باعث ہو یا کا معنی گندگی کیونکہ پلید مانا اس کا کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ گندگی ہے اوفس کرا نافرمانی کا باعث ہو اہل جس کو پکارا گیا ہو غیر اللہ کے نام جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو فرمن غیر والا آ دن تو جو مجبور کر دیا جائے نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا اور نہ ہو وہ لوٹنے والا نہ بغاوت کرنے والا ہو والا آ دن اور نہ حادثے سے گزرنے والا غنمی اور گائے اور بکری سے ہر رمنا الہ شہ مہما ہم نے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی علامہ ظہور سوائے اس چربی کے جو ان کی پشتے ان کی پوٹ پیٹھوں نے اٹھایا یعنی پیٹھ پر جو لگی ہوئی چربی وہ ان کے لیے حلال تھی اول الحی... الحوای... یا پھر جو آ کے ساتھ لگی ہوئی ہو چربی وہ ان پر حلال تھی اور مختلف یا جو چربی ہڈی کے ساتھ لگی ہو اس کے علاوہ باقی چربی ان پر حرام ہو گئی ذالک زال کا جیسا یہ ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإنَّا صادقون اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں جٹلائے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے ولا يرد عن القوم المجرمين اور نہیں ہٹایا جاتا اس کا آداب مجرم قوم سے اشرا کو انقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے لاہ الله اشرخ نہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم شریک نہ, نہ, نہ کرانے کام اسی طرح جتلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیہ کو بسانا حتیہ کہ انہوں نے چکھا ہمارے آغاب کو کو نکالو ہمارے لئے اللہ نہیں تم ہو کی کی تم مگر اندازہ لگاتے یا اٹکر پچو لگاتے وہ کہہ دیجئے فل اللہ عجیے گا اللہ کے لیے پہنچنے والی حجت شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لا مجبعین تو تم کو ہدایت دیتا سب کو بول کہہ دیجیے تم لے آؤ بلاؤ اپنے ان گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں ان اللہ, حرم حادا کہ اللہ تعالی نے یہ چیز حرام کی ہے فَإن تو اگر پھر وہ گواہی دے فلاں تو, تو ان کے ساتھ گواہی نہ دے ولا تتبع خواہشات کی جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ رب جلون حالانکہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں تو آو اتلو نا ما حرم ربکم جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے اللہ بھی شریک کے تم اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فکر و فاکا کے در سے نہ تم کو بھی اور ان کو بھی و تک کرب الفاحش آ اور نہ ف... فواہش کے ما ظہر وما باطن جو جو ہو اور پوشیدہ حرم اللہ نفس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اللہ بالحقی مگر حق کے ساتھ ظالم اس کی تم کو وہ نصیحت کرتا ہے لعلکم تتقلون تاکہ تم عقل کرو ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اور تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس ایسے طریقے کے ساتھ جو کہ اچھا ہے حتا یبلغ اشده حتا کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختہ عمر کو واوف الکیل والمیزان اور تم پورا کرو معاف اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ جب تم کہو تو عدل کروانے قریبی رشتے دار ہی ہوں اوف اور اللہ تعالی کے وعدے کو پورا کروال اس کی تم کو وہ نصیحت کرتا ہے وسیعت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الحاظ مستقیم اور یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تم اس کی پیار بھی کرو ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو پگدیوں کی ہٹا دیں گے اس راستے سے جدا کر دیں گے اس کی تم کو وسیعت کرتا ہے تم متقی بن جاؤ تم نہ آتینا کتابا. ہم نے دی کو کتاب تمام دیسلام کو کتاب تمام نعمت پوری کرنے کے لیے علی اللہی اس پر آسان جس نے نیکی کی و تفصیل اور تفصیل نکلس ہر چیز کے لیے و هدن اور ہدایت و رحمتن اور رحمت کے طور پر لَعَلَّهُم تاکہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں لائے اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی برکت والی ہے ڈرو لا اللہ تمون رحم کیے جاؤ انتقال بے شک صرف ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہی کتاب نازر کی گئی کنہن اور ہم ان کے پرنے سے البتہ غافل تھے اور تقلیل کہو لَوْ أَنَّا أُنزِلَ الْكِتَابُ اگر ہم پر بھی کتاب نادر کی جاتی لکن سے زیادہ ہدایت والے ہوتے تو قدا کم و تم یا ربی کم تحقیق آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل وہ حجن اور ہدایت و رحمت اور رحمت اللہ کی آیات کو با اعراض کیا سنج ان لن قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے سو الآغب کی برائی کا پیما کارو یس سے جو وہ اعراز کرتے تھے حل درون اللہ کا نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے او یہ رب کا یا تیرا رب آئے او اور آیات ربی کا یہ تیرے رب کی بعد نشانیاں آئے یوم بادو آیات یا ربی کا جس دن تیرے رب کی بعد نشانیاں آ گئیں نفسا ایمانوا نہیں نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان لم تکن آمنت من قبل جیسے قبل ایمان نہ لائی اور قصبت فی یا اس نے نہ کمایا اپنے ایمان میں بھلائی کو لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو وکانو شیان اور ہو گئے وہ گروہوں میں یا بٹ گئے وہ گروہوں میں بارے میں کسی چیز میں بھی نہیں ہیں اِنَّمَا اِلَى اللَّهِ ان کا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد ہے اللہ کی طرف سیاتی اور جو لایا برائی کو فلاح اجزا اللہ مسلح تو وہ نہیں جزا دیا جائے گا مگر اس کی مثل ہی اور وہ ضرم نہ کیے جائیں گے کوئی کہہ دیجیے اندان الاثور مستقیم بے مجھ کو ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف دین و نقیمن مضبوط دین ہے ملت ابراہیم اور حنیفہ ابراہیم کی ملت ہے یکسو و ماکان من ملت اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے تو کہہ دیجیے ان سلاطی و نصف کی بے میری نماز اور میری قربانی و محیا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تب کا امیر تو اور میں اسی کا حکم دیا گیا سے پہلا ہوں کہ, کہ میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں رب کل شعین اور وہ ہر چیز کا رب ہے اللہ علیہ اور نہیں کماتی کوئی جان مگر اپنے اوپر ہی ولا تجر و, و خراب نہیں بوجھ اٹھاتی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ خبر دے گا اس چیز کی جو جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے اور وہ جس نے بنایا تمہیں زمین کے خلیفہ بلند کیا تمہارے بعض کو باز پر درجات دراجات میں لیے فیما آتاکم تاکہ وہ تم کو آزمائے اس چیز میں جو اس نے تم کو دی ہے اللہ ربا کا سری القاب یقیناً تیرا رب سزا کی جلدی والا ہے غفور الر رحیم اور بے شک و نہایت بخشنے والا بڑا مہربان ہے